جنابه ومن يضلل فلا هادي له ومن يهد فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الله وخير اله هدي محمد صلى الله وكل رفقه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله في النار. قال النبي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام حدار نے اپنی کتاب الفاد کیا اور اس میں ایک بہت ہی عمدہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کی آپ نے فرمایا العلم بالتعلم. علم تو سے آتا ہے. الحلم بالتحلم اور حلم برداشت کرنے کی مشق سے آتا ہے وہ نئی تحرائی جو خیر طلب کرتا ہے اور خیر کو بھلائی کو تلاش کرتا ہے اسے بھلائی نصیب بھی ہوتی ہے وہ میں تقیشر یوقا ہو اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تعالی شر سے ضرور بچاتا ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ علم پیدائشی طور پر انسان کو نہیں ملتا ہے بلکہ علم کے بارے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا چاہیے جس میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور قرآن و سنت کا اس میں مذاکرہ ہوتا ہے اسی طرح سے کتابوں کا پڑھنا علماء سے پوچھنا علماء کے دروس کا سننا وغیرہ وغیرہ بہت بہر ساری سوتے اس میں ہیں اور فرمائش و علم عمل علم اور حلم برداشت کرنے کی مشق سے آتا ہے تحلم کہتے ہیں بہت کوشش کر کے ایک انسان حلم اپنائے حلم کے معنی کیا ہے حلم کے معنی ہے جہالت کے مقابلے میں برداشت اور درگزر کو اپنایا جائے حلم کہتے ہیں ایک انسان کے سامنے جہالت ہو اور اس جہالت کے باوجود بھی وہ اپنے غصے کو پی جائے اور جاہل کے مقابلے میں جہالت نہ کریں بلکہ اصول کی بنیاد پر صبر و برداشت اور اخلاق کی طریقے اور راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے یہ بالکل پیدائش کے طور پر نہیں ہوتا انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے دھیرے دھیرے اس کے اندر عادت پیدا ہوتی ہے تو فرمایا کہ ان نمل علم تحل صبر و برداشت در گزر کا مزاج اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا جہارت کے مقابلے یہ اس کی مشق کرنے سے آتا ہے اور آپ نے فرمایا وہ میںقب ہو جو خیر تلاش کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کہاں خیر ہے خیر کا موقع کہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا بھی کرتا ہے خیر کا طالب خیر پاتا ہے اور وہی شر راحی وقع ہو اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ شر سے بچنا اس کے لیے ممکن کر دیتا ہے بہت ہی عمدہ حریث ہے جس میں ایک جملہ آیا ہے وہ میں تحری ہو جو خیر کی تلاش اور کوشش کرتا ہے اسے خیر نصیب ہوتی ہے لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایام میں صبح شام دن رات گھر میں باہر مسجد بازار جہاں بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ خیر کا تعریف بنا ہے اور خیر ہر جگہ اور ہر موسم میں کی جا سکتی ہے انسان کی زندگی بہتر تب بنتی ہے جب اس زندگی میں خیر کے اعمال آتے ہیں اور زندگی بری تب ہو جاتی ہے جب زندگی میں برے اعمال آتے ہیں آدمی کی سوچ اور اس کا عمل اس کی زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں آدمی کی سوچ یا اس کا اور اس کا عمل اس کی زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں ہماری زندگی اچھی بن سکتی ہے لہذا ہماری زندگی میں قائم ہو تو آج کے درخت میں ہم دیکھیں گے کہ دین میں اسلام میں کیا کیا چیزیں بہترین ہیں ہر اعتبار سے افراد کے اعتبار سے اوقات کے اعتبار سے ارمال کے اعتبار سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ بہترین ہے یہ افضل ترین ہے یہ سب سے اچھا ہے یہ اس لیے ایک آدمی کے لیے امال بہت زیادہ زندگی کوڑی ہے ایک آدمی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے لہذا اس مختصر زندگی میں ایک آدمی دیکھے کہ کیا کیا ہے جو سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے دین میں دنیا میں آدمی اسی کرتا ہے اگر اس کے پاس خوب مال ہو اچھا کپڑا پہنے گا اچھا جوتا پہنے گا اچھا گھر اچھی گاڑی سب اچھا کرے گا دین میں کیوں نہیں دین میں بھی آدمی کر سکتا ہے لہٰذا دین اور اصل دین نہیں ہونا چاہیے تو ایک آدمی دیکھے کہ اللہ کے نزدیک دینی اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو سب سے اچھی ہیں تاکہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہم اپنا کے سب سے اچھے بن سکیں تو لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا, کیا خیر کی چیزیں ہیں جو افضل ترین ہیں افراد اوقات اشخاص ایمان جو بھی چیزیں اس میں ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے جتنا ممکن ہمارے لیے وقت ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت امت مسلمان اور اس کا سبب اللہ رب العالمین نے قرآن بیان کیا ہے تو ساری امتیں ان سب امتوں میں سب سے بہترین امت کون سی وہ امت جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے جس کا موقع امتی بننے کا اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ امت مسلمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ رب العالمین نے رن کریم میں فرمایا کم تم خیر امت ناس تم بہترین امت تھے جنہیں لوگوں کے لیے الگ سے چھانٹا گیا نکالا گیا تنہر کر تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو وہ تم منہ اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہو اللہ پر امام یقین رکھتے ہو تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک بہترین امت قومت مسلمان ہے دو اس کی وجہ ہے دو چیزیں اس میں ہیں ایک بلکہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں اس میں ایک اس امت کا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں یہ اپنی لیے نہیں جیتی ہے یہ دوسروں کے لیے جیتی ہے اکر عزت لینا اس کو چھانٹ کے الگ کیا گیا لوگوں کی تو اس کا وجود دوسروں کی بھلائی کی لیکن یہ بھلائی کیا ہے یہ بھلائی ہے حق کی وضاحت بھلائی اور برائی نیکی اور گناہ اس کا فرق لوگوں کو بدلایا ہے تک مرون تھی وہ تنہا تم لوگوں کو بھلائی کی تاخیر کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور وہ تک منہ اور کس ذمہ داری کی ادائیگی میں تمہارا اعتماد افراد اور اسباب پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے تم اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہو اللہ پر توقل رکھتے ہو تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے لیے اپنی ذات کو اپنی زندگی کو دین کے لیے انسانیت کے لیے وقف کرنا پہلا کام دو اپنے مفاد کے لیے کھانا پینا یہ سب اس لیے جی نہ جانور بھی جی لیتا ہے یہ امت ایسی نہیں ہے یہ امت اس کا وجود کل دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے انسانوں کی لیے ایک دو دوسروں کے لیے کیا کھانا پینا یہ ضروری چیزیں جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے کیا بھلائی ہے کیا بھلائی ان کو بتانا تاکہ بھلائی کریں برائی سے بچیں اور جنت میں جائیں وہ ہمیں اشاء کے لے آنا چاہیے یہاں کا کھلانا پلانا چھوٹا ہے اچھا ہے لیکن اصل ہے کہ جنت کا کھانا ان کو ملے یہاں کی تکلیف برائی برائی ہے بچنا چاہیے بچانا چاہیے لیکن جہنم کی برائی جہنم کا نقصان اور آزاد اس سے برا ہے اس, اس سے بچانا काम करती تو یہ امت یہ کام کرتی ہے اور اخیر میں ایمان یہاں <تصفيق> اصلاف کی ایمان کی بات نہیں آ رہی ورنہ باقی آرکان بھی کی ایمان کے یہاں بات جو آ رہی ہو یہ کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہو کیونکہ اس میں مسائل इसमें اس میں اسباب کی اور اس میں بچاؤ کی ضرورت پڑے گی تو تم گھبراؤ یہ امت اللہ کے ساتھ کام کرتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ میں کیا من الناس اے رسول پہنچا دیجیے آپ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے سب پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا اللہ یاسی مقابلہ ناس اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آپ یہاں لوگوں کے سامنے پیش کرو گے لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے خلاف اٹھیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ یاسی مقابلہ ناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے تو ایک طرف امر امر تبلیغ ہے دوسری طرف بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام بھی ہے تو دائری کے لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس اسے یہ دشمن پیدا کرتی ہے اور انسان اکثر اسی لیے نہیں بولتا ہے کہ دشمن ہوں گے دنیا میں سیاسی مسائل حکومت میں بہت سارے مسائل ہیں لہذا یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ یہ امت اللہ پر تبکل کرتے ہوئے ساری انسانیت کی بلائی کے لیے اپنے آپ ہاں کو وقف کرتے ہوئے ان کے سامنے خیر و شرکا پر واضح کرتی ہے اس لیے یہ امت کیا ہے ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ایک بات ہو. نمبر دو سب سے بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون سی ہے اور کیوں ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے دو چیزیں کرنا چاہیے یہ فرد کی سطح پر پچھلی بات آپ نے دیکھی کس سطح پر ہیں؟ امت کی سطح پر ہے امتوں کے بالمقابل بہترین امت امت مسلم افراد بھی انڈیویجل کون اللہ نے ان آمن وعمل الصالحات هم خیر البریہ سب سے کا بریہ کہتے ہیں مخلوق کو جو جیتی ہیں ساری مخلوق میں اللہ نے فرما یقیناً وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہے یہ سارے بندوں میں ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے معلومات مخلوق بننے کے لیے خوبصورت بننے کی ضرورت نہیں مالدار بننے کی ضرورت نہیں بڑی ڈگری اور بڑے عہدے کی ضرورت نہیں دو چیزیں آدمی اپنی زندگی میں لائے چاہے وہ گمنام مر جائے چاہے وہ غربت اور اجلاس میں مر جائے دو چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں اللہ کے نزدیک اس کو بہترین مغلوں کا ایوارڈ ملے گا وہ مقام اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کو ایمان جو شرک سے پاک ہو تو جس میں نپاپ نہ ہو شک نہ ہو جس میں انکار نہ ہو مزاحمت نہ ہو اللہ کی بات اور رسکول کی بات کے مقابلے ہو اپوزیشن نہ ہو اس میں کمر نہ ہو شرک کفر اور نفاذ سے بچ کے ایمان اور احمد جس کے اندر ریانہ جس کے اندر ریانہ ہو اخلاص ہو اور جس کے اندر بدعات نہ ہو شریعت سے خروج نہ ہو جس میں منمانی اور آزادی نہ ہو ایسی اگر زندگی جیتا ہے ایمان اور امل کی سب سے ٹاپ لیول کا ہی ہے پورا ایک فیل مخلوقات میں اللہ کے نزدیک اگر بہترین ہے ایمان اور اعمال یہ بھیار بھی. کون ہیں؟ آئیے دیکھ دیکھ دیکھ. اللہ ہے ومن احسن یہ سورہ انسا کی آت نمبر 25 سو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے انداز میں پوچھا ہے من دینا اس سے زیادہ دینداری میں بہتر کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دینداری میں احسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا حسن کا مطلب اچھا لیکن احسن کا مطلب بہتر زیادہ اچھا اس سے زیادہ اچھا اور ہو سکتا ہے ومن احسن و دینا اس سے زیادہ دینداری میں بہتر انسان کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اللہ برماتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ تعالی کے تابع تعلق اپنے رخ کو اللہ کی طرف پوری طرح پھیر دے اس کی ساری چاہتے اس کے سارے مطلوبات اس کی زندگی کا لب لباب اس کا اصل مجھ کو یہ چاہیے اللہ ہو چاہے میں سب ہو سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا زندگی میں انسان کے ہوتا ہے آج میں اینڈ میں اپنی جان ہوتی ہے سب چھوڑ دے گا اپنی جان بچا دے گا اس کی ساری تمنائیں خواہشات اور اس کا جو بھی دل اس کی چاہت اس کی راحت اس کا مطلوب اس کی غایت کیا ہو وہ اپنا پورا چہرہ انسان جہاں جانا چاہتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے جس کی طرف دوڑتا ہے چہرہ اٹھا رہا ہے جدھر جو چاہیے اس کی طرف دوڑتا ہے اور پھر رویل اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف اس سے زیادہ دینداری میں بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہے مجھ سے کی طرف چہرہ کرنا مطلوب کے انتخاب کے اعتبار سے مجھ کو کیا چاہیے اللہ سے انما چاہیے ہم تو بس اللہ کے دیدار کی کافی تم کو کھلاتے ہیں اللہ چاہتے ہیں لا منکم چاہیے ولا آؤ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے مادی اور نہ ہم تم سے شکریہ کی کریمان چاہتے ہیں اولی نہیں ہم تم کو اللہ کے اللہ سے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کا نمبر ایک غائب اور مطلوب کے اعتبار سے تعین اللہ کی ہوتا ہے اور وہ ہوا مقصد اور وہ بھلائی کرنے والا اس کے اعمال میں بھی بھلائی ہو اس کی نیت بھی اچھی ہو اس کا عمل بھی اچھا اس سے اچھا دیگر کون ہو سکتا ہے عام طور سے ہوتا کیا ہے یا تو بگاڑ نیت میں ہوتا ہے یا تو بگاڑ عمل میں نیت کا بگاڑ دکھاوا ریا سنا مغروب اللہ علی بنوے عزت شہرت جو بھی ہے دنیا تو بگاڑ ایک اس اعتبار سے نیت میں آتا ہے اور دوسرا بگاڑ عمل میں آتا ہے اس عمل میں آدمی کے باہری اعتبار سے شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کی پیروی نہیں ہوتی وہ تاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے فرمایا دو بگاڑ ہیں ان دونوں سے بچتے ہیں نیت کا بگاڑ بھی نہیں جو دل کا بگاڑ ہے باطن کا بگاڑ اور ظاہر کا بگاڑ بھی نہیں جس میں شریک ظاہری پابندیاں ہیں دونوں کا انتظام کر کے ایک آدمی اللہ کو مطلوب بنا کے بھلائیاں کرے اس سے اچھی زندائیں کسی ہو سکتی ہے اس سے اچھا زندہ کون ہو سکتا ہے اسی لیے علمان کا مراد یہاں پر کیا ہے خلاف ہے اور وہ امر سے ان سے مراد اتباعت سننا چاہیے کیونکہ امان اچھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ سنت نہ ہو اور اس کے اندر اخلاص نیت نہ ہو اور کہا حنیف اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی روش ان کے دین ان کے مذہب ان کے راستے پر چلے ان کے دین پر قائم رہے جو حنیف حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے ذہنی طور پر اپنے ذہن میں اس کا مطلوب یہ نہیں کہ ایک آدمی سارے سامان سے کٹ کے پہاڑ پہ چلا جائے یہ اصل نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی کرے کہ اس میں یہ آماد کی ہو کہ میں میرا مطلوب صرف اللہ ہے میں سب سے کٹ سکتا ہوں اللہ سے جس کی قلم کی حالت کیا ہو اگر وقت آ جائیں چھوڑنا پڑے اللہ کی خاطر میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کسی کی خاطر میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو حنی کہتے ہیں کہ جو مائل ہو باطل سے حق کی طرف شر سے توحید کی طرف کبر سے ایمان کی طرف نفاق سے اخلاص کی طرف اور استقامت کی طرف یقین کی طرف جو ملاپ سے مائل ہو کے سنت کی طرف آئے جو باطل سے حق کی طرف مائل ہو جو مخلوق سے حق کی طرف مائل ہو جائے وہ کابتر تبدیلا اپنے رب کے نام کا ذکر اے نبی اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے اس کا ذکر کیجیے وہ تبدر علیہ اور سب سے کٹ کے اس کی ہو جائیں ایسا نہیں کہ شادی ہے نکاح ہے تو چھوڑ دو اور کو چھوڑ یہ مطلب نہیں ہے سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالی کے جو مقام ہے اسی کو مت دو اور سب سے اپنے مطلوب اور مقصود کو پھیر کے اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا کہ ہمارا مطلوب اور مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے مجھے اللہ چاہیے میں سب کو سکتا ہوں اللہ کو نہیں اس لیے اللہ نے کیا بنانا جان بھی خرید لی جان بھی خرید لیے اب اللہ تو جہاں بولے گا اپنی جان لگائیں گے تو بولے گا وہاں اپنا مال لگائے گا سب چھوڑ دیں گے بدلے میں کیا ملے گا جنت جنت میں اللہ کا بھی تو مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو لیکن بڑی سے بڑی چیز بلکہ ساری چیزیں مل جائیں تب بھی اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو یہ مراد ہے تو بہترین دن اس ہے جو اللہ کی طرف اپنے روح کو کر لے اور اللہ کو مطلوب بنا کے اللہ کی مردیات میں اپنی وساعت کے مطابق اپنی کو خرچ کرے اللہ تعالی کی قاطر ہے اللہ کی مرضی میں اپنی ساری طاقت کو سر یہ سب سے بہترین بنتا ہے ٹھیک ہے نمبر چار ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے افضل المؤمنین سب سے ٹاپ لیول کے ایمان والے کون ہیں اگر ہم کو بننا ہے تو وہ کرنا پڑے گا افضل المؤمنین کو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل المؤمنین اکبر المکمین افضل المؤمنین ایمان والوں میں سب سے افضل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں سب سے بہتر ہوں معلوم کہ ایمان کا کمال اخلاق کا کمال پیدا کرتا ہے اور دونوں کا باہم تعلق ہے ایمان کا کمال اخلاق میں بہتری پیدا کرتا ہے اور اخلاق کی بہتری ایک انسان کی ایمان کو قوی بناتی ہے دونوں کا ایک سائیکل ہے اخلاق کا بگاڑ اسی حدیث میں حیا جب زندگی سے نکلتی تو ایمان بھی کل جاتا ہے حیا اور ایمان کیا ہے کوئی نظر دونوں کے دونوں جوڑی دار حیا اگر گئی تو آدمی کا ایمان اور اس کی دینداری بھی چلی جاتی ہے تو اخلاق اور ایمان کا باہن تعلق ہے ایک دوسرے کی تقویت کرتا ہے اور ایک کی کمزوری دوسرے میں کمزوری پیدا کرتی اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اور, ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اکرام کری بات بولے وہ موم نہیں وہ مومن کئی ہنیچے آپ دیکھیں گے ایمان کا تقاضا وعباد وإذا رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی و انکساری سے, چھوڑ کے ہیں. سے نہیں چلتے چھوٹے بند کے جیتے ہیں اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو ان کی زبان سے سلامتی ہی کی بات نکلتی ہے آپ دیکھیں رحمان کے بندے جب رحمان کی معرفت دل میں آتی ہے اور جب آدمی رحمان کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو اس کی زندگی سے اکڑ چھن جاتی ہے جب وہ ایشوارے کا بندہ بن جاتا ہے تو فرش پر اکڑ کے ساتھ نہیں چلتا ہے اور جب جاہر اس سے الجھتے ہیں تو اس کے اندر جہالت کی بجائے اصول کی پابندی ہوتی ہے وہ پابند وہ اضافہ جب جاری ان سے گلجتے ہیں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اس کا اخلاق اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کے نہیں ہوتا ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ ایمان کا بندگی کا اخلاق کر سکوں تو یہاں پر کہا ایمان میں ایمان والوں میں سب سے افضل ترین ایمان والے وہ ہیں جو انہیں اخلاق میں بیتا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کا بگاڑ دراصل نتیجہ ہے انسان کے ایمان کی کمزوری اور بگاڑ ہمارا اگر اخلاق بگڑا ہوا ہے تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ہمارے ایمان میں نفس ہے اگر ایمان میں کمال ہوتا تو اخلاق میں بہترین لہذا انسان کو سماج کے سدھارنے میں جہاں اخلاقی بگاڑ دکھائی دیتا ہے اسے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ایمان کی شرح سے ابتدا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ سے بگاڑ تھا نہ جو بے حیائی نن کے کاروار کا تباب کرنا بچیوں کو دفن کرنا اور نہ کتنی خرابات آپ آب نے ابتدا کی یا ایو ناس اے لوگو لا اللہ سے اثرات کر لو مان لو اس کو تو کامیاب ہو جاؤ ساری برائیاں ہیں آپ نے ان کی مٹانے کی کوشش کی لیکن پوری دعوت کا مٹور اور بنیامی بات کیا تھی تو اس لیے کہ یہ وہ مرکز ہے یہ سمجھ جائے اگر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے جب زندگی میں اللہ کا خواب آتا ہے تو پھر زندگی میں پابندی آتی ہے اگر یہ نکل جائے زندگی آزادانہ ہو جاتی ہے اور زندگی میں آزادی کا آنا سماج میں بربادی کا آنا ہے تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اخلاق کا تعلق ہے بہترین ایمان والے کون جن کا اخلاق اچھا ہے اس کو امام ابن بیمانی اور نے روایت کیا اسی طرح سے آپ نے فرمایا افضل المؤمنین اسلاما افضل المؤمنین اسلاما من من سلم المسلمون و منسل مسلم وہ ایمانا احسنهم ایمان بڑی عمدہ ہے آپ نے دونوں اعتبار سے زندگی کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ایک انسان کی زندگی میں دو پہلو ہیں ایک واحری اور ایک بادری ایک احتفامی اور ایک عملی آدمی کے دو سے شخصیت کے کی. وہ کیا مانتا ہے اور کیا کرتا ہے تو آپ نے بننا کہ ایمان والوں میں اسلام کے اعتبار سے بہترین لوگ کون ہیں جن کی زندگی میں دوسروں کے لیے سلامتی کا پہلو اسلام سلامتی والا دین ہے تو واقعی اسلام کن کا بہتر ہے کہ کون ہے جو افضل المؤمنین ہے اسلام کے اعتبار سے اللہ کی فرما برداری کے اعتبار اللہ کی شریعت اور احکام کی تقبیر کے اعتبار جس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کون لوگ سب سے افضل ایمان والے ہیں آپ نے فرمایا من منسلی من مسلموں و ہی کہ دوسرے مسلمان ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے سلامت رہے وہ دوسروں کے لیے سلامتی والا جس کی زبان دوسروں کی عزتیں اچھالنے اور کتنے پہلا کرنے والی اور جس کے ہاتھ دوسروں پر ظلم کرنے والے نہ کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی کوششوں کو کیونکہ ہاتھ جو ہے انسان کی سعی کے لیے استعمال ہوتا ہے در یہ سب کچھ جو بھی تو ہاتھ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تیرے لیے بربادی بن رہی ہے یہ سب تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تھی آگے بھیجی ہاتھوں کی کمائی آدمی کے سارے اعمال کو اس کے ہاتھوں کی کمائی اللہ نے قرار دیا ہے جو ساری کوششیں ہیں وہ ہاتھوں کی کمائی پیدا کی ہے اس کے ہاتھ جو آگے پیچھے تو ایک آدمی جو بھی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو کیا کرے محفوظ اپنی زبان سے دوسروں کو سلام بخشے چھوڑے دو دوسروں کی عزتیں اور ان کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی زبان اور اپنی کوششوں کو نہ لگائیں سب سے افضل ایمان والا اسلام کے معاملے میں یہ نمبر دو وہ ابدلین ایمان اور سارے ایمان والوں میں ایمانی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو آپ کہیں دھونے کی بات ہوئی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اور اخلاق دو نہیں کی تو ہوا نہیں اخلاق اس سے زیادہ ہے جو شامل اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کہ ایک انسان کے اندر حیا کا ہونا ایک انسان کے اندر توکل کا ہونا ایک انسان کے دل میں خیر قاہی کا ہونا یہ مثبت چیزیں پازیٹو ہیں لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ ترک ہے اخلاق میں صرف ترک نہیں ہوتا ہے اخلاق میں فعلی بھی احسان کرنا کہاں گیا احسان بھی گیا سفارش کرنا دوسروں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا بوکے کو کھانا کھلانا جس کے پاس کپڑے کپڑے پہنانا دوسروں سے ملنے کے وقت ان سے اچھے چہرے کے ساتھ خوشی سے ملنا ان سے یہ سارا پازیٹو ہے لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے کم سے کم اتنا تو کر تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرے سلامت کریں نیگیٹو مت کریں یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں دونوں ایک نہیں ہے تو یہ تبرانی کی روایت ہے جس سے معلوم ہوا کہ افضل المؤمنین کون ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں اور ان کا اخلاق دوسروں سے بہتر ہوگے بڑھتے ہیں سارے لوگوں میں ابھی ایمان والوں کی بات کی آپ دیکھتے ہیں پوری ہیومینٹی انٹرنیشنل لیول میں کون سب سے اچھا ہے انسان مومن انسان، سب سے اچھا کام اللہ کے نزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس خیر الناس خیر الناس سارے لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نبے والے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے بہتر فائدہ کہا ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کا بہتر ہونا میں نے کیا کمایا اور میرے پاس کیا ہے میں کون ہوں اسے طے ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اسے طے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنا مرتبہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر لگاتا ہے حالانکہ لوگ اس کا مرتبہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر لگاتے ہیں اکثر اس کو یاد رکھیں جو بول رہا ہوں آدمی کیا کرتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں اس لیے میں ٹاپ پبلک بولتی ایسا نہیں تم نے کیا کیا اس حساب سے ہم طے کریں گے لہذا واقعی انسان کا جو ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کی کیے ہوئے کام سے ہوتی ہے نا کہ کیا کام میں کل کرنے والا ہوں پبلک ہمیں سیاسی آست کے معاملے میں بےوقوب بنتی ہے. ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے کیوں یہ وعدے کر رہا ہے کارپوریٹر بننے کے لیے آنے والے الیکشن میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دوں گا میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا بچوں کی اسکول اور یہ اور یہ اور نہ جانے کیا کیا الیکٹرک کے کھمبے لگا دوں گا پورا جگمگا جائے گا کوئی ڈگمگائے گا نہیں سب جگمگائے گی اور لوگ ڈوکے میں हैं جاتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے وادوں کی بنیاد پر حالانکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے पर کی بنیاد پر نہیں اور بنیاد پر نہیں کام کی بنیاد پر کام اللہ کے نزدیک لگے اور میں تمہاری تمنا ہماری چارتی ہے ہماری تمنا نہیں اور تمنا سے بھی کچھ بھی نہیں. چاہتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے عوام سے کچھ نہیں ہوتا ہے بڑی بڑی نیتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو بھلائی کرے گا اس کے عجل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل اصل ہے کیا کیا اسی کا خیر الناس امت مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ بہترین امت بنے تو وہ لوگوں کے لیے خیر پہنچانے والی نفع پہنچانے والی अपने समाज में अपने घर में दस भाई है आदमी कहता मेरे कोई पूछता ही नहीं तू करता क्या झर्म है ते, तेरी वैल्यू तय कैसे होगी तेरी वैल्यू तय होगी कि तू घर वालों के लिए कितना फायदे होता है इससे बात होगा आदमी बोलता है कि उसकी सुनते मेरी भी सुनते हैं वो घर चला रहा है तू नहीं अंता हूं لوگوں کے لیے فائدہ پہنچائے تو لوگوں میں بہترین اللہ کے نزدیک کون ہے جس کی زندگی دوسروں کے لیے شر نہیں نقصان نہیں بلکہ نفع والی ہم نفع والے بن جائیں ہم سماج کو نفع پہنچائیں ہم بہترین انسان بن جائیں چاہے لوگوں کے نزدیک بنے یا نہ بنے کس کے نزدیک بنیں گے اللہ کیونکہ اس رواج سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک انسانیت میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب کے لیے کیا ہو نفے والا ہو اور اناس لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفے والا یعنی کہ یہ میرا یہ میرا اور وہ تیرا یہ نہیں بلکہ کیا ہو ایک انسان کی بھلائی اور خیر اور رحمت عام ہونا چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی رحم کرے گا تو رحم ہی پر کرے گا اس کے سوا نہیں صاحب نے پوچھا تھا کہ اصول ہم نے سے ہر آدمی رحم کرتا ہے آپ نے کہا نہیں آدمی کا صرف اپنوں پر رحم کرنا رحم تھوڑی نہ ہے رحمت تو عام ہونی چاہیے رحمت کیسی ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے لہٰذا انسان کی رحمت اور اس کا رباب عام ہونا چاہیے وہ مقید نہیں ہونا چاہیے پارٹی اور گینگ اور گروپ دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے عمومیت مسئلہ اور میرے اور یہ برانے مسلمان ایک مومن تھا اور ایک حق پر چلنے والا اس کے رحمت عام ہونا چاہیے اس میں عمومیت ہونا چاہیے اس کے نظر میں عمومیت ہونا چاہیے تو یہ حدیث ترمیری اور امام احمد نے مصدف میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں لوگوں میں اسلام اور ایک آدمی قبر کا زمانہ ہے اور اسلام کا زمانہ ہے اسلام میں آنے کے بعد بہترین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیار سیار جی اسلام اذا فقو تم میں سے جو جاہریت میں بہتر تھے جاہریت میں اچھے لوگ تھے وہی اسلام میں بھی اچھے تھے بشرتے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے جو جاہریت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشر وہ کیا کریں دین کی دی گہری سمجھ اختیار کریں سب سمجھیں ایک آدمی کے پاس اسلام نہیں وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے صاف ستھرے اچھی زندگی جیتا ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہو کے اس کا یہ حال ہے آپ بتائیے جب اسلام اس کو مل جائے گا تو اس کی بھلائیاں بڑھیں گی کہ گھٹیں گی اسلام تو اس کی بھلائیوں کو اور طرفی دے گا اسی فرمایا کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں ہی اچھے ہیں اسلام ان کو برا نہیں بنائے گا اسلام تو ان کو اور بہتر بنائے گا لیکن عمل کے اعتبار سے جب ایک آدمی جاہلیت کے زمانے میں تھا وہ آزاد جو جی آیا کیا جس کو اس کی عقل نے بھرائی سمجھا اس نے کیا کیا اس کو بلائی سمجھ کے کیا کہ کوئی آدمی دسویں شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی میں کھانا پانی کرتا ہے تو بھلائی اگرچہ وہ ہے لیکن اسلام کے تابے نہیں تھی جی. وہ اسلام کتابیں نہیں تھی جی. لیکن اس کے میزائل میں بھلائی جی. تو جو جاہریت میں بھلا انسان تھا وہ جاہریت میں آزادی کے ساتھ بھلائی کرتا تھا اسلام میں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو تبقو حاصل کرنا پڑے گا اس کو اب اپنی بھلائی کو تابع کرنا پڑے گا کس کے سمجھ اس کی دین, اس کی بھلائیاں دین کے تابے ہونا چاہیے اس کی بھلائیاں دین کے تابے ہونا چاہیے نہیں یعنی وہ دین کی گہری سمجھ احتیاط ہوتے ہیں وہ علم کے بغیر بھلائیاں کرنے والا نہ بنے کیوں اس لیے یہ علم کے بغیر بھلائی کرنے کا مزاج بداخ پر لے جاتا ہے دین کی گہری سمجھ کے بغیر دین کا جذبہ خارجی بناتا ہے. اسلام کی تاریخ का سب سے پہلا بہت کون ہے خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کم تک سمجھو گے ایسے نماز تم اپنے روزوں کو اپنی دینداری ان کے مقابلے میں کم تک سمجھو گے وہ قرآن پڑھے گے لیکن وہ قرآن پڑھنے والے ہوں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے زیادہ پروان نہیں کر سکے وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے اور آپ نے کہا یہ کون ہے یہ جہنم کے کتے ہیں اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دینداری بتا رہے دوسری طرف گمراہی بتا رہے اور کتا بتا رہے کہاں کا دنیا کا جہنم کا نہیں مال ہوا کہ فکر کا بگاڑ دینداری کے ساتھ اگر ہو تو بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ زیادہ نقصان کہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ حضرت علی کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے سچن عباس ان کے یہاں گئے ان کے قیموں میں ان کی جو ریزیڈینشل ایریا تھا انتا. وہاں پر گئے تو ان کو ہر خیمت سے قرآن کی بھی مرار سنائی دیتی تھی جیسے شہر کے بخیوں کی بھی منارٹ ہوتی ہے اتنا قرآن پڑھنے والے قرآن قرآن قرآن قرآن کیا فائدہ قرآن قرآن ان کے ہاتھ میں لیکن وہ قرآن سے سب سے زیادہ دور کہ میں اب بات گئے تو ہمارے پاس کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے قرآن حاضر ہوا ہے ہے نہیں میں ان کی طرف سے آیا ہوں بات کرنے کے لیے جن کے سامنے قرآن ناز ہوا یعنی تم کو قرآن کا ٹیکسٹ معلوم ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کون سی ہے کس کے بارے میں کیا میٹر تھا کس اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے نہیں معلوم تم کو تم نے صرف الفاظ دیکھے میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں میں ان کا متقلم بن کے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تو کس آئت کی تصویر کس مسلے میں کی جائے گی ان کو معلوم ہے, ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ کا جن کے بارے میں بتایا ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کیا اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دین کی گہری سمجھ دے لہذا کہا کہ جو جاہلیت میں نیک انسان تھے اسلام میں آنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ نیک بن جائیں گے وہ اسلام میں بھی نیک ہی مانے جائیں گے ان سے وہ مقام اور مرتبہ چھینا نہیں جائے گا اور اسلام ان کے اس مزاج کو گھٹائے گا نہیں بلکہ بڑھائے گا شاید ایک یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دینداری کے مزاج کو اسلامی طبقوں سے آراست رکھ رہے ہیں ان کی دینداری اسلام کی شریعت اور اسلامی احکام کے تابع ہو جائے وہ علم والے ہوتے ہیں لہذا دیندار اگر علم والا نہ ہو تو براج میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دیندار مزاج والا ہو عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے علم نہیں تو کچھ بھی کرے گا بنے برام کے کچھ بھی ہو جائے گا لہٰذا گاڑی میں پیٹرول فل ہو اور گاڑی نقشے کے مطابق چلے تو منزل پر انسان پہنچتا ہے پیٹرول فل ہے اور گاڑی پوری بھگا رہا ہے جتنا بھگائے گا منزل سے دور ہوگا اگر راستہ غلط گا تو کہا کہ جو جاہریت میں اچھے تو اسلام میں بھی اچھے ہوں اور بھی اچھے ہوئے بشت کی اضافہ ان کو چاہیے کہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے وہ اندھیر نہ بنے وہ کیا کریں وہ دین کا خود گہرا علم حاصل کرے کہ ان کی دینداری میں مزید اضافہ کرے گی اور ان کو صحیح رخ دیں گی صحیح رخ دیں گے تو یہ بخاری کی حدیث ہے اس سے مال لوگوں میں اسلام میں آنے کے بعد بہترین انسان اگر بننا ہے تو دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا چاہیے نمبر آٹھ علم کے اعتبار سے بہترین علم والے کون ہیں آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیروں کو ابھی آپ نے کہا کہ توقع حاصل کرے دین کی گہری سمجھ حاصل کرے تو کیا کریں کون سی کتاب پڑھے بھائی اخبار پڑھے یا کیا کہانی سے اٹھا کے کوئی میگزین لائے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتبار سے کون سے علم میں مشغولی بہترین آپ نے فرمایا شخص وہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے سب سے زیادہ خیر والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کو سیکھے اور اس کی مشہوریت دو کاموں میں ایک تو سیکھنا بھی ہو اور دوسرے سکھانا بھی ہو لیکن تقدیم کیا ہے سیکھے اور سکھائے یہ نہیں کہ سیکھے بغیر سکھائے بلکہ کیا کرے خود سیکھے یہ نہیں کہ قرآن کی تفصیل کرنے بیٹھ گیا قرآن کا خود اس کو نہیں سرب کی تفسیر اس کو معلوم نہیں قرآن کی قرآن سے قرآن کی سنت سے قرآن کی سرب کے آدار سے تفسیر اس کو معلوم نہیں کو عام خاص منسوخ نہیں معلوم لوگ کے قوائد کے بارے میں معلوم نہیں کس سب کا کیا مطلب ہے اور بیٹھ گیا شوق ہے قرآن قرآن کو پکڑ کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی لیکن صحیح ڈھنگ سے پکڑوں تو من سب سے بہترین وہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے سکھانے کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے سکھانے کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک آج تو پڑھ لی بطور رسم اور اس کے بعد جو حالات حاضرہ شروع ہوئے ہے کہ نہیں بہت سارے دنوں کا یہ حال ہے کہ ایک آیت بطور قبر پڑھ لی اور حالات حاضرہ پر اپنا فلسفہ پیش کرنا شروع کر دیا یہ تفہیر قرآن کی نہیں ہے قرآن کی تصویر کیا ہے یہ آیت ہے دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا یہ آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ آیت ہے صحابہ تابعین اور اسلام نے مبصرین نے یہ کہا ہے اپنا فلسفہ نہیں ہے بلکہ سرد کے منحص کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے تو کہا کہ قرآن تم نے سے بہترین ہو جو قرآن کو سیکھے اس کا کیا سیکھے کیا سکھائے قرآن کے الفاظ کو سیکھے کیسے پڑھا جاتا ہے ورد کے لیے قرآن قطیر یہ طرح ورف تم قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھی जा जामाकुन कथोरतरूपित दुनिया।, दुनिया में जैसे तो दुनिया में के पढ़ता था कि कुरान को पढ़ना सीख कितने लोग हैं कुरान पढ़ना नहीं आता अगर कोई आदमी कुरान की कोई दुआ भेज दे बेटे के लिए या मान लीजिए किसी और रिश्त में बरकत के लिए क्या होते हैं जरा इसको ट्रांसलिटरेशन भेजो यानी अरबी का इंग्लिश या अरबी का हिंदी में करके तो हमको ऐसा पढ़ना نے کہا جائز ہی ٹرانسلیٹریشن اور آن کا کرنا جائز نہیں ہے یہ تحریر کی ایک شکل ہے جیسے انگلش میں لکھنا جائز نہیں ہے علما نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہ وہ آدمی کبھی بھی آئن اور الف میں فرق نہیں کر پائے گا وہ کبھی آدمی عرف میں حمدا اور عین اور اسی طرح سے سین اور اور اور اور اور اور کر پائے گا انگلش غریب ہے عربی کی طرح اس کے اندر تلفظ نہیں ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے لیکن عربی میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں پڑھ پائے گا تو اب قرآن کیسے سمجھے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سیکھنے سے سب آتا ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی آتا ہے تو قرآن بھی آ سکتا ہے یہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں آتا ہے صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا ایسا نہیں سیکھے وقت نکالے کسی عالم کے پاس بیٹھے سیکھے پہلا کام بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں بولیں क्यों इसको जरूरी کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھا قرآن سننا, قرآن ضروری نہیں سمجھا صحیح طریقے سے آدمی قرآن کو پڑھے قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھے نہ کہ اپنے طریقے سے تو پہلی چیز ہی کہ قرآن کے الفاظ کی دوسرے معنی چیز اس کے معنی چیز کہ کس بات کا کیا مطلب یہ لازم نہیں یہ لازم نہیں یہ لازمی لازم لازم کو پورے قرآن کی آدمی کو معلومات ہو کہ اس کا کیا مطلب لازم نہیں ہے لیکن کم سے کم آدمی جتنی صورتیں نماز میں پڑھتا ہے اتنے کے معنی معلوم رہے اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ کے ایک رواج میں بخو رواج میں ہے کہ آدمی کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس کے جو اس نے کیا پڑھا اس نے جانا یہ الفاظ حدیث کیا ہے اور امن عباس کہتے ہیں کہ آدمی کو نماز میں اتنا حصہ ملتا ہے جتنا اس نے سمجھا اب سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا دیکھی ہمارا ثواب کتنا مل رہا ہے فہم ہماری نماز میں ہمارا ہے کہ جتنا قرآن پڑھتے اتنا کہ اس آیب کے بارے میں کتنے اقوال ہیں ناسخ منسوخ کیا ہے آموقات کیا ہے اور ساری تپاسی اس کی ہے کم سے کم موٹا موٹا کوئی تفصیل اتنی تو پڑھ لے جتنا نماز میں پڑھتا ہے سال و سال سننے پا لے قرآن نہیں مان کئی من کا من قرآن و تم میں سب سے بہترین ہوں ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو امام البار نے روایت کیا اقوال میں بات کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے دنیا بھر کی بات یاد نہیں کرتا ہے انسان کو پھیلا کہ اللہ نے بات کرنے والا خیر خالق انسان الحل بیان اللہ نے تخلیق کے بعد انسان کی صلاحیتوں کو ذکر کیا کمالات کو تو اس میں کمال پہلا کیا بیان کیا بات اور بات صرف بات نہیں بلکہ بات کیا بیان حق اور باقی کو الگ کرنے کی صلاحیت صحیح اور غلط کو فرق کر کے سمجھانے کی صلاحیت خلق الانسان اللہ نے انسان کو رحمان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اس کو بیان سکھا بیان مطلب یہ بیان نہیں بیان, بیان بانا سے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں بانا عربی زبان میں کہتے ہیں بانا, کہتے ہیں بانا, بانا کا مطلب کیا ہوتا ہے الگ ہو جانا سیپوریٹ ہونا یہ صلاحیت انسان تھی کہ کنفیوژن کو دور کرے بہت اعلی صلاحیت یہ ہم بیا ہوتی ہے اسی لیے اللہ کیا کہا وہ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت والی کتاب نامل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وعدے کر لیں تبیین کریں یہ تو تاکہ آپ فرق کر کے سمجھا دے لو کہ اللہ کی طرف سے کیا موضوع ہوا ہے بیان کرتے ہو تو سب سے بہترین بات کس کی ہے ایک انسان بات کر کے کسی کو کسی کمپنی سے جوڑ دیتا ہے کوئی انسان بات کر کے رشتہ جوڑ دیتا ہے کوئی انسان بات کر کے دو بھائیوں کو جوڑ دیتا ہے یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں بھلائیاں بھی ہے کبھی بھی ہوتا ہے حرام کمپنی سے جوڑا غلط رشتہ جوڑا اور غلط بنیادوں پر لیکن سب سے بہترین بات جائے کہ ایک انسان کو ایک انسان اللہ سے جوڑے ایک انسان دوسرے انسان کو کس سے جوڑے اللہ سے جوڑے سب سے بہترین بات وہ جس میں بندے کو اس سے جوڑا جائے جس سے کٹ کے سارا معاملہ برباد ہونے والا ہے اللہ سے کٹنا افورڈ نہیں کر سکتا انسان اور اس کی صدا دنیا سے شروع ہوتی ہے اس کی صدا دنیا سے شروع ہوتی ہے وہ من خان بکری پہ ان لو بھائی شتمبان جو میری یاد سے داغی ہو گیا اعراد کرے اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے اللہ وکر اللہ حضت مہینوں پرو خبردار اللہ کی یاد ہی تو ہے جس کے لیے اطمینان پاتے ہیں دنوں کا سکون اللہ کی یاد ہے چاہے وہ یاد ایسے اعتبار سے ہو کہ انسان اپنے طور پر اللہ کو یاد کرے اپنی دعاؤں میں اللہ کی تاخم و ثنا میں یا پھر وہ یاد ایسی ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے اللہ سے جڑے قرآن اللہ کی نفیحت کو پڑھ کے اپنے آپ کو رجوع کر کے اللہ سے جڑے ہر اعتبار سے وہ ذکر ہے اللہ بھی ذکر داحت مینو اللہ کی یاد دل نہ پاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا بات میں سب سے اچھی بات کس کی ومن احسن قولا ممن وعمل من اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے ہیں اس کا بلانا اللہ کی طرف اپنی ذات کی طرف اپنے مفاد کی طرف وہ اللہ کی عبادت اور اس کی توفیق کی طرف اس کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی بھلائی کا اہتمام بنے اس کی زبان خیر کی بات اگر بولے وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اس کی زندگی میں بھی بندگی ہو. وہ لوگوں کو خیر والے امان اور ایمان کی طرف بلائیں اس کی زندگی میں بھی بھلائیاں اور عقیدہ وقالا اور سراہ کے ساتھ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں. میں اللہ کی فرما بداری کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ ڈپلومیٹ نہ ہو وہ ڈپلومیٹ نہ ہو اس کی زندگی میں سراہ میں مسلمان ہوں ہمارے اسلام میں ایسا ہے تم کو ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے بس اس کی زندگی میں نہ ہاں اسلام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہو سکتا ہے غلامی ہمت کے لیے نہ ہو قیامن تکون نبی کے زبان میں تھا غلام کا مسئلہ بعد میں ختم ہو جائے گا آج کے دور میں ختم ہو گیا تو قیامت ختم ہونا چاہیے اچھی چیز نہیں ہے نہیں چار کا اس زبانے میں تھا ابھی نہیں ہے وہ آدمی صفائی دینے والا نا اس کی زبان میں وقال اننی من المسلمین میں مسلمان ہوں یہ اسلام ہے ماننا ہے مانو ہوں نہیں ماننا مانو تم کچھ من ہم تم سے دشمن بھی بنے گے لیکن ہم یہ اسلام تم کو اسلام کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا اسلام تمہارے حساب سے ایڈجسٹ نہیں ہو اس کی زبان پر کیا ہو قول و وہ ان طول پر شدو پپور فقول،, فقول شدو کہ انا مسلمون اگر وہ نہیں مانتے تمہاری بات کو تو تم صاف کہہ دو گوار ہو ہم مسلمان یعنی یہ دعوت کے لیے جوابی طور پر ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو اپنے طور پر صاحب ہم تو مانتے باوائش. تم مانو نہ مانو یہ انداز یہاں پر ہے وقالا اننی کا جو انداز وہ کیا ہے کہ یہ بات ہے تم بھی مانو بہت اس میں تمہارا فائدہ ہوگا نہیں مانتے ہم تو مانتے تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہم ڈھیرے پڑنے والے نہیں ہیں اثر ہوتا کیا ہے ساری دنیا میں جب اسلام کے کی کسی حکومت کے بارے میں اسلام میں کیسے ہی نہیں ہونا چاہیے تو مسلمانوں میں کیا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے کیا تمہارے اسلام میں تلا اب میں اس لوگ جاؤ اس لیے بہت وقت نکل جائے گا کیا تمہارے اسلام میں تلا ہے اب آدمی کیا کرتا ہے صفائی دینے کے ہارا لیکن نہیں ہونا چاہیے کیا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمارے اسلام اس کے اور یہ کب ہوگا جب انسان کے پاس دو چیزیں ایک ایمان دوسرے زبان دو چیزیں اگر آدمی اس کے پاس ہوں ایمان کی پختگی اور علم اس کے پاس ہو بولے وہ بتائے نہ تو ماننے والوں میں سے ہوں پپور نہ مسلم اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو تم صاف کہہ دو ہم کو مانتے مسلمان ایسا ہوتا ہے دوسروں کا انکار کہیں تمہارے دلوں میں اقرار کو ڈگمگا نہ دے دوسروں کا انکار دائی کو اپنی دعوت میں کمزور نہ کرے وہ صاف بولنے والا ہو مانو نہ مانو میں مانتا ہوں پوری دنیا نہ مانے میں مانوں گا کیونکہ یہ ہے یہ مزاج دائی مدر تو یہ چیز یہاں پر بتائی نمبر دس تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی قوم سارف اور استقامت سراہد اور صدیب صفائی کوئی دعوت میں داو لپیٹنا ایسا ہے بہت سارے جو دائی بہت سارے غیر مسلموں میں دعوت پیش کرنے والے ان کی دعوت بعض اوقات دوسرے دین کو اسلام پر غالب کرنے والی دعوت ہے سارا ان کے سکرپچر سے نکال کے ایسا پیش کرنا کہ دیکھو نا تمہارے اس میں ہے مانو نب اسلام کو تو اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اسلام ہے ماننا پڑے گا زبردستی نہیں لیکن یہ حق ہے تم کو ماننا پڑے گا تمہارا دل چاہے نہ چاہے دوا کھانی پڑے گی تم کو تھوڑا جی گھٹ کر کے تم کو کھانا پڑے گا دل چاہے نہ چاہے اس میں تمہارا فائدہ ہے مانو ہماری رائے لائے کرافی میں تو سب سے بہترین بات اس کی اللہ سے بندوں کو جوڑ دا. یعنی بندے کو دعوت دے کے اللہ سے جوڑا جائے اور دوسرا مرحلہ بھی اس کے ذمن میں ہے کہ اللہ کو بندوں سے جوڑنا دعا کے ذریعے سے اے اللہ بندوں کو ہدایت دے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ان فضل اللہ اے اللہ کے قبیل نے ماننے سے انکار کر دیا سرکشی کے کے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اللہ, اے اللہ قبیل کو ہدایت دے دے انہیں لیا اے اللہ قبیل کو ہدایت دے دے انہیں اسلام میں لیا اللہ سے مانگنا اللہ سے دعا کرنا کہ بندوں کو لے آئے اور بندوں کو دعا کرنا آ جاؤ یہ جو ہے, رائیہ ہے. سب سے اچھا آدمی جو ہے جو بندوں کو اللہ سے جوڑے اور نیک عمل خود بھی کرے اور اس کی زندگی میں کیا ہو اسلام پر استقامت اور اسلام کی سلسلے میں سراہ صاف ستھری بات ہو بھیڑا بننا اس کی دعوت میں نمبر دس سارے اعمال میں زندگی میں جتنے اعمال آدمی کرتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے افزن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال افضل الاعمال در احماری المان بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا سارے جو کچھ بھی انسان اپنے وجود سے کر سکتا ہے اس کا وجود ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے جتنی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے اپنے وجود سے ان تمام امان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل عمل کیا ہے الایمان سکتا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان ایماندار یہ نہیں کہ صرف اللہ پہ ایمانا کسی پہ نہیں صرف ایمان کے کیا ہیں اور بھی شعبے ہیں اللہ پہ ایماندارہ فرشتوں پہ کتابوں پہ رسولوں پہ آخرت کے دن پر تقدی ایمان لائے گا ایمان باللہ وحدا اللہ پر ایمان لانا اس کی توقع کے ساتھ خالی ایمان نہیں چلے گا توحید والا ایمان چاہیے اربوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ جو قریش والے لوگ ہیں اہل قریش اہل مکہ ان کا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان پر ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی فرق بھی کس میں اترا ہے شاعری سارے امال میں سب سے افضل امر آدمی اگر کوئی کر سکتا ہے جو کچھ بھی بلائی کے کام اس نے پوری زندگی میں کیے ان سارے کاموں میں سب سے افضل کام اگر اس کا کوئی گناہ جا سکتا ہے تو اللہ پر ایمان لانا اس کی توحید کے ساتھ المانہ ہی واحدہ ہے ایک اللہ جو توحید کا حقدار ہے جس کے کوئی عبادت کے لائے جو رب محبود ہے اس پر ایمان پانا ہے تو ایمان سب سے بڑا عباد ہے لہذا تو بہت سارے کہتے ہیں کیا تو توحید، توحید، توحید، یہ توحید وہ, وہ کام وہ کام وہ کام سب کام ٹھیک ہے سب سے بڑا کام کیا ہے توحید اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کہ توحید کی سلاح کر لینا کسی انسان کے دل میں توحید کا عقیدہ کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا کام ہے سب سے بڑا کام ہے ٹھیک ہے بار بارو کہتے ہیں اتنے سارے کی تم کیا چل رہا دنیا میں اور یہ دیکھو اللہ کے بندے جیسی سانس ٹوٹے گی سارے رشتے ٹوٹیں ہی گے سارے گھر بار سب کچھ چھوٹے گا تب سمجھ میں آئے گا باقی سب سے پہلا کوشچن کیا ہے جب کور میں انٹری ہونے والا پہلا کیا ہے سوال خلیفہ کون مسلمانوں کا کیا بولے گا سوال پہلا کیا ہے سب سے پہلا تمہارا خلیفہ کون نہیں کیا سوال ہے سب سے پہلے مار رب تیرا رام کون سب سے پہلا سوال سب سے اہم چیز تو اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑنا اور اللہ کی توقید پر ایمان رکھنا اس کو سارے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے سے سے سب, سے سے سب سے بڑا کام یہ ہے فرد کے اعتبار سے اور دوسروں کے اعتبار سے یہی سب سے بڑا اللہ سے جوڑنا ہے سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام نمبر دس یہ حدیث جو ہے یہ محبان اور احمد نے اس کو روایت کیا ہے نمبر گیارہ ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل کیا ہے ٹھیک ہے تو ایمان سب سے افضل خان احمد سب سے افضل احمد <تصح> یہ ایمان کے کئی شعبے ہیں ان میں سب سے اثر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المان بن و سبرون شعبہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں برانچز ڈپارٹمنٹس ہیں ایمان کے ستر سے زیادہ پہلو ہیں اتنا بڑا اس کا جو ہے احاطہ کرتا ہے زندگی کے اعمال کا ایمان ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں تو کیا قَوْلُ لَا إِلَّا اللَّهِ ایمان کے تمام شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ ایمان کی برانچز میں ایمان کی ڈپارٹمنٹ میں سے سب سے بہترین شعبہ اگر ہے تو وہ لا اللہ کا اقرار ہے اپنی زبان سے کہنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں یہی وجہ ہے کہ انٹری اسی پر ہے اسلام میں کوئی آدمی آتا تو کیا بول کے آتا اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے اللہ الح اسلام میں آنے کے لیے آدمی کہتا ہے اش حد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں سب سے اہم ترین چیز بی نہیں ہے اسی روایت نے جبر کو بھیجا تھا سب سے پہلے جس چیز کی طرف سے ان کو وہ کیا ہے اللہ کے سب کوئی بات کی رائے نہیں اس کی گواہی بے اس کی گواہی بے سب سے افضل ترین چیز لہذا یہ طبرانی نے اس کو یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور بخاری مسلم مستفق علی روایت میں ستر کی بجائے ساٹھ کا ذکر ہے المام ہوں بالکل تو لیکن چونکہ اس میں زائد ہے لہذا یہ راجے ہے یہ یہ روایت راجے ہے سب کا جو ہے یہ شعبے ایمان کے ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسلام میں جو اعمال ہے اور اسلام کے جو اوساف ہیں اور ایک آدمی کی دینداری کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے افضل ترین کیا معاملہ ہے اسلام میں سب سے افضل چیز کیا ہے اسلام کے में میں سب سے افضل ترین وقت کیا ہے اسلامی احکام میں اس کی شام کیا ہے اللہ صحیح اکبر الاسلامیت السنخا اسلام کے بہت پہلو ہیں اسلام کے کئی کیا کہیں گے ہیں اسلام کی خوبیوں کے بہت سارے پہلو ہیں اسلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن اسلامی احکام کی شان دو اعتبار سے واضح ہیں الحنیفیت المحا اسلام کی شان میں دو واضح ہیں نمبر ایک الحنیفیہ اسلام میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ چیز اگر کوئی ہے تو وہ الحنیفیہ ہے سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا توحید اسلام کی شام ہے آج سارے دینوں کے مقابلے میں آپ دیکھیے ان کی توحید میں دوسری چیزیں شامل ہو چکی ہیں اسلام کے پاس سب سے ٹاپ لیول کی اگر کوئی چیز ہے جو دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتی ہے وہ کیا ہے الحنیفیہ سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا بندوں کی عبادت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بچھانا اسلام کی شامی ہے توحید کیا تو عیسائیت آخری طبقہ امت کا آخری امت جو ہم سے پہلے تھی جو علیہ السلام آئے تھے انہوں نے توحید کو بگاڑ دیا انہوں نے توحید کا ایک ایسا ڈیفینیشن دیا جو نہ ان سے پہلے ہے نہ ان کے بعد کسی نے پیش کیا, کیا؟ God is one تھری یہ انہوں نے ایسا مسئلہ نکالا جس کو نہ کوئی برتبی حل کر سکا نہ کوئی تھھیولوجین حل کر سکا اور نہ جس کو کوئی میتھمیٹیشین حل کر سکا نہ کسی لاجک کے اس میں وہ آتا ہے اسلام کی شام کیا ہے الحیف ہی اللہ کی توحید ہنیف جس کو کہتے ہیں سب سے مائل ہو کر اللہ کی طرف ہو ہے اللہ کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا اپنے باپ سے کہا انہوں بھی سیاح ددین میں تو بس اب اپنے رب کی طرف ہی جا رہا ہوں میں اب سب چھوڑ کے ہجرت کر کے سب ترک کر کے میں اللہ کی طرف رجو کر رہا ہوں انی محاجر علاوہ بھی میری ہجرت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف میں سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف جا رہا ہوں سیاحدین وہ ضرور مجھ کو راستہ دکھائے گا الحیٰ اس کو کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا اللہ کی بندگی میں کلیتاً اپنے ظاہر و باطن کو دینا اور کسی اور کی رکھنا یہ حنیفی ہے اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے اسلامحا. اسلامحا کیا ہے اسلامی احکام کے اندر تشدد کا نہ ہونا اور انسان کی فطرت اور اس کی مجبوریوں کے مطابق اس شریعت کا ہونا اسلام میں آپ کو عام دکھائی دب اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں لا اللہ, اللہ, اللہ کسی کو ایسی چیز کا پابند نہیں کرتا ہے جس کی اس میں استحد نہ اللہ کسی سے ایسی چیز میں محاطبہ نہیں کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں چاہتا جو اس کے بس میں نہیں تھا آسانی وجہ اللہ, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا وہ حرش اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے تمہارا آسان ہو جائے حرج ہو جائے ایک آدمی بیمار ہے وزو کرنے سے نقصان ہوگا وضو کرو چاہے نقصان ہو گیا نہیں ٹھیک ہے تیمن کر ایک صاحبی ایک علاقے میں گئی اتنی ٹھنڈی ان کو لگا اگر اور احترام ہو گیا نور لوگ ٹھنڈ کا آئندہ موسم ایک دم کی کے اتنی سردی کے ختم اور ان کو ہو گیا احترام اب انہوں نے کیا کیا تیمنگ کر کے نماز پڑھ اور مختلف روایت اس باب میں آئی ایک روایت کی تو انہوں نے جو ہے غسل نہیں کیا بعض انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسی نماز پڑھے بغیر غسل کی کہا کہ اللہ کے رسول میں جو آئے اس کو یاد آئی کیا ہے ان اللہ حق کا نبی کویمہ اپنے آپ کو مارمت ڈالو اپنے آپ کو قتل مت کرو اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا کیونکہ میں ایسا کرتا تو مجھے ڈر ہوگا کہ میں مر جاؤں مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوگا اگر غلط ہوتا تو کیا کہتے کیا کیا تو واپس سے نماز پاؤ نہیں آپ ہنسے کا مطلب واقعی اسلام میں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایسے وقت میں کئی ملک ایسے ہیں جو پانی سے نہ تو اس کا کچھ ہو جائے کئی بیماریاں جس چیز کام ہی نہیں نہ سکتا ہے تو اگر بیوی سے دور بھی رہا احترام ہوگا تو کیا کرے گا بھائی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی بیمار ہے تو بیری سے دور رہے بیری سے دور رہنے کے باوجود احترام ہوگا گیا کرے گا الحالی ہی اسلام میں سماحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مجبوریوں کا لحاظ مال نہیں ہے رکات نہیں مال نہیں ہے طاقت نہیں ہے بیمار ہے حج نہیں اس کے اوپر مجبی ہے آسانی بھی ہے ان لمائوں سے نہیں میں اللہ نے کیا کہا کہ جو تو تمہارے گلے میں تھے سر یہ رسول کیا کرتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ تھے ان بوجھوں کو ہٹاتا ہے اور جو طاق تمہارے گلے میں تھے توقفوں سے تم کو رہا کرتا ہے آزاد کرتا ہے پچھلی شریعتوں میں جو سختی تھی اور اس کے اندر جو بہت اور اسلام میں رخصت کا پہلو غالب ہے انسان کی مجبوری کا پہلو غالب ہے اس کے لیے رخصت اور آسانی ہے اور یہ شریعت ایسی ہے کہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے روزہ ایسا نہیں پانچ دن تک بھوکے رہنے کا صبح سے لے کے شام تک بھی کرنے کا افطار بھی کرنے کا بیچ میں بند کرنے کا حال ہے آسانی ہے نماز ہے صحابی کو ڈانٹ کے کہا کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں نہیں پڑھ سکتا لوگوں کی رعایت اس میں ہے ایسے اعمال ہیں جن میں انسان کی فطرت کو بھی سکون ملتا ہے ایسے اعمال ہیں جن میں اجتماعی سماج کی باقی رہتی ہے ایسے معاشی احکام ہیں کہ جس میں نہ ظلم ہے نہ جبر ہے نہ دینے والے کو نقصان نہ لینے والے کو نقصان احکام نکاح ہے انسان کے لیے اولاد میراث کتنے احکام ہیں انسان کے لیے واقعی ایسا ہونا چاہیے اور اس میں آسانی اور سہولت سے ہے روزانہ رکھ بعد میں سال بھر میں رکھ بیمار ہے سفر میں ہے ٹھیک ہے بعد میں سہولتیں نماز سفر میں جا رہا کرنا جمع کر قصر کر آسانی سہولت الحریفیت اس سم تو ایک پہلو اس کا کیا ہے توفیق اس اسلام کی اس دین کی شان ہے اور دوسرا کیا ہے رخص کا پہلو فطرت سے قرب اور فطرت کے عین مطابق ہونا فطرت اللہ لطیف فطر الناس علیہ وہ فطرت اس کی طرف واپس آؤ جس پر اللہ تعالی نے بندوں کو پیدا کیا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہو یعنی اسلام ایسا ہے کہ انسان کی فطرت کا تقادہ ہے اس کی فطرت کا مطالبہ ہے جب وہ کرتا ہے تب جا کے کو لگتا ہے کہ واقعی یہی ہونا چاہیے تھا اسی نے کتنے لوگ ہیں جس کو بات ہی اسلام جب ملتا ہے جب اسلام کو پڑا معلوم پڑا اچھا اسلام تو وہ جس کی ہم تلاش ملتا تو کیا کہا افدل اسلام اسلام کے افدل ترین اعمال میں سے کیا ہے کہ الحفیہ اور دوسرے یہ دو پہلو اسلام کے اعلیٰ ترین چیز اس کے عالی اور خوبی اسلام پہ. امام قبرانی نے اللہ کیا ہے نمبر تیرہ خیر الاعمال اعمال میں سب سے زیادہ خیر والے اعمال کون سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین آپ نے فرمایا اچھی طرح جان لو کہ سارے اعمال جو تمہارے ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ بہترین عمل اگر کوئی ہے وہ نماز ہے ایک آدمی اللہ کے قرب کے لیے سب سے اچھا کام اگر کوئی کر سکتا ہے ایک آدمی اپنی نجات کے لیے سب سے بہترین نیکی آگے بھیج سکتا ہے ایک آدمی قیامت کی تیاری میں اپنے بچاؤ کے لیے بہترین عمل کر سکتا ہے ایک آدمی اپنی اخلاق اور اپنی زندگی اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین دوا کر استعمال کر سکتا ہے نماز ہے سب سے بہتر قیام کے لیے سب سے پہلے پوچھا جائے آدمی کے مزاج کو سدھارنے والی نماز بے حد سے اور اس کی برائی سے روکنے والی نماز ہے اللہ کے قرب والی نماز وقت کرے نماز زندگی میں نماز کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے جان لو کہ نماز تمہارے امار میں سارے امار میں سب سے بہتر ہو گئے آج بدقسمتی مسلمان سب سے زیادہ لاپرواہ اس بارے میں ہے نماز سب سے بہتر عمل اگر کوئی کر سکتا ہے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں نماز پڑھ میرا مسئلہ ہے حل کرنے کے لیے کیا کروں نماز تو نبی و وسلح تیامت کی تیاری نماز بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن نور ہوگا اہل ایمان کی دن نماز کے ذریعے نماز نور ہے حریض ہے تو یہ چیز یاد رکھنی کی ہے اس کو امام احمد ابن ماجہ عاطم اور نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بہترین عمل اعمال کے اوزات کے اعتبار سے اعتبار سے وقت سارے اعمال میں لفظ ہے اعمال کے وقت کے اعتبار سے کیا وقت ہے جو سب سے بہترین بناتا ہے انسان کے اعمال کو وہ ہے اعمال پر دوام پابندی نماز بہترین امر ہے لیکن کب شب برات کو یہ حال مسلمان نماز بہت اچھی کب رمضان کے مہینے نہیں گوام آپ صلاحی سے کیا فرماتے ہیں احب الاعمال المالی ازور انہ کے نزدیک سارے اعمال میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے ادوا محا وہ عمل جس پر آدمی ثابت قدم رہے جس کی پابندی کرتا رہے چاہے وہ عمل تھوڑا چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو ٹھیک آدھے گئے میں ایک زمانے میں بہت تلاوت کرتا تھا ایک دن میں کہ پارا آدادہ قرآن پڑھتا تھا کیا فائدہ آج کئی سالوں سے نہیں پڑھا ایک زمانے میں ذکر کرتا تھا رات بندر کرتا تھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا تھا دعا اتنی لمبی لمبی دعا کرتا تھا روز بھی نہیں رہتا تھا کہ کب وقت نکل گیا آج آج کبھی کبھار مقابل نکلا ہے بہت بزی ہو گیا کیا فائدہ پابندی کے عمل میں بہترین عمل وہ ہے جس کو آدمی کنسٹنسی کے ساتھ میں کانسٹنسی کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ لگاتار مسلسل کرتا تھا ایک بچہ بھی اسکول کو پابندی سے نہیں جائے فیل ہوتا ہے ایک آدمی کو کام کو دکان پہ پابندی سے نہ جائے بزنس اور تجارت سے آدمی کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس سے مزاج اچھا بنتا ہے تو یہ بخاری مسلم کی حفیظ ہے اسی طرح سے یہ بندے اور اللہ کی حب سے دوسرا عمل،, عمل ہم نے دیکھا اس کے وسف کے اعتبار سے عمل اب آئیے دیکھتے ہیں بندوں کے اعتبار سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سروراً او او کیا حدیث ہے माल में एक फ्री है एक एक्सपेंसिव है सारे अमाल में सबसे अव अमल अगर कोई है तो ये कि तू अपने मोमिन भाई को खुश कर दे देते इसमें कभी कभी लगते लेकिन हमेशा लगते हैं खुश कर दिया भाई आदमी अच्छे कपड़े पहन के आया कहां से ये हसी चीजें रखे आईना पांच बार देख के आया था मूड खराब कर दिया अच्छा बहुत क्या है अगर कहीं मिले क्या हमदर्दी दिखाने का तरीका देखिए जुर्म ही कैसा क्या हुआ? बहुत खराब हो तो उसका मूड अच्छा होगा उससे क्या हुआ तुमको सोचा जरा डॉक्टर को, को दिखाओ क्या हुआ क्या तुमको ये क्या बता रहा मैं तुम्हारा बहुत दर्द वाला है दवाई ला देगा नहीं लेकिन क्या बोलेगा بہت خراب ہوئی بہت خراب ہوئے تو یہ بولنا صحیح نہیں ہے یہ مسلمان کو رمگین کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جا کے کیا بولتے تھے لا بس لا ان شاء انشاءاللہ کوئی بات نہیں کوئی بات بیمار پڑے کوئی بات نہیں پاک ہو جائے گا کیا ہوگا یہ بیماری تیرے لیے پاکی کا ذریعہ بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی پیشنٹ کا ذہن کیا بنا رہے پازیٹو یہ جو پیشنٹ نہیں ہے اس کو ایسا بول کے پیشنٹ بنائے گا تو بعض اوقات ہمدردی جو ہے غلط ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ عقل نہیں ہوتی آدمی کے پاس اس سے نیکی کرنے کے لیے بھی عقل ہونا چاہیے لئے کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے پرتکونی یا علی الباب تقوار کے لیے عقل ہونا چاہیے آدمی کے پاس اے اللہ, اللہ سے کرو منتقل بنے گا ورنہ ایسی چیز سے بچے گا جو حرام نہیں اور ایسی چیز میں پڑے گا جو حرام ہے یہ سمجھ کے کہ یہ نیکی ہے تو سارے عوام میں افضل ترین عمل کیا ہے تو اپنے مسلمان مومن بھائی کو کچھ کر کیسے اس سے ملا تو خوشی سے ملا اس سے بات کیا تو اس کی دلجوئی کی بات کیا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے بعض اوقات کسی کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ دینا بھی قابل ہو جاتا ہے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات ہمدردی کا لیکچر سردب ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی کے ساتھ چپ بیٹھنا بھی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے تو یہ مومن کو خوش کر دینا اس کا دل خوش کرنا اس کے دل میں اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اس کے غم میں اس کو دھاڑت دینا اس کا غم ہلکا کرنا تو کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ کی کیا ہے تھوڑا سا کچے کپڑے میں بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جنت دے لی جائے کتنا خوش ہوتا بولی وقل ہے تو ماں بولی وقل ہے اللہ کی نبی صلح صلح صلح کی دعائیں پہ. تو پہنے پرانے کر کے پھر نیا پہنے پورا پر کر کے اللہ نیا نیا نواز دیتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہیں اگر آپ پڑھیں ایک آدمی سائیکولوجی کا کوئی ایکسپرٹ اس کو پڑھے گا بولے گا کتنے انٹیلیجینٹ انسان تھے صحیح جگہ پہ صحیح بات بولتے تھے کیوں اسی کا نام حکمت ہے بدر تیم ہی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اس کا نام حکمت ہے اور آپ حکمت کے ٹیچر اللہ کے دلوقات. تو یہ بات معلوم ہے او ٹا نمبر دو تو اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں اس کا قرض تو پھیڑے اس کا قرض کو ادا کرے او تو تو تھوڑا ایکسپینسو ہے کم سے کم تو اس کو کم سے کم روٹی تو کھلا دے کھانا کھلا دے اس کو چاہے وہ غریب ہو یا نہ ہو ایک آدمی داوت کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کو چل جائیں گے کھلا دیا کچھ بعد میں فیس بک پہ نہ ڈالے مصیبت ہوتی ہے یہ آدمی نیکی چھوٹی اس کا یہ ہے اس کا ریٹرن بہت زیادہ مل جاتے ہیں نیکی کے آدمی کا تو آدمی مسلمان غریب ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں اس کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ ملے گیا مجھ کو لے کے مجھ کو تو کچھ لائق بھی نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ پانچ منٹ بیٹھے چلو کہاں جا رہے چاچا کہاں جا رہے میں کھلا جگہ جا رہا ہوں چلو بیٹھو گاڑی پہ گئے بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے चाह मैं खाऊ मेरे साथ तुम मिल गए रहते तुम भी चलो खाए जाओ बिठाया उसके साथ खाया अच्छा क्या तुमको पसंद है बोले मेरे को देखो शुगर है मेरे को यह है ठीक है क्या तुम क्या खाइए बोले ये खाओ मेरे को बहुत दिन से खाए दिल कर मंगाओ खिलाया उसको खाया ठीक है अब उसको ये नहीं बोला कैसा लगा नहीं करना उससे शिव डाकुए मतलब कैसा मैंने कैसा किया वो नहीं नॉर्मल हाइपर क्या भी मतलब उससे बुलाना चाहता माशा तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं और मैंने ऐसा खाया जिंदगी में तुम नहीं होता तो खाना जबीज नहीं होता <laughs> चाहता है कुछ तो बोल। बोलो ठीक अच्छा खाना आपका बोला हाँ अच्छा है खाली ठीक है अरा कुछ बोलो ऐसा सुपर ब्यूपर कुछ तो, तो बोलो भाई तो ये क्या है तलब है इन जमा में मुकुमली वजह लाल जजा है शुक्र تو یہ یہ آدمی ہوگا کتاب چھوڑ دیا اس کی گھر کا یہ بھی بولا وہ بھی بھولا بار نہ جاننا دلایا کیسی سے ہوٹا کیا مصیبت ہے یہ اوب ہے نفس کے جو ہم نہیں جانتے سب سے زیادہ کرد ہم وہ ہے جو اپنے نفس کے اویوب کو جانے اس میں عزت کی بھی حفاظت ہے اور آکرت کی بھی حفاظت ہے تو یہ او تک ریاندہ ہی نا کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو کم سے کم روٹی ہی کھلا دے کھانا کھلا دے اس کو اس کے بس میں اتنا قرض تو بہت بڑا ہے پانچ لاکھ کا قرض اس کا ہے وہ نہیں کر سکتا کم سے کم میں کھانا تو کھلا سکتا ہوں عزت کے ساتھ کھلا ہے عزت کے ساتھ کھلا ہے اس لیے کہ آدمی کے لیے کھانا اثر نہیں ہوتا عزت اثر ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ہو مسلمان ہوتا ہے مسلمان احسان احسن طریقے سے کرتا ہے اس کو یاد رکھے مسلمان احسان کو اصن طریقے سے کرتا ہے کہ وہ احسان کرتا ہے کبھی اچھے انداز میں کرتا ہے تو آپ سے ہومحسن بھلائی کرو اللہ بھلائی والوں کو پسند کرتا ہے تو ان میں ابھی دنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں اور امام البہ نے اس کو کی مان میں روایت کیا ہے تو بہترین نماز میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو خوش کرے آپ دیکھیں پہلا نمبر پہ کیا رکھا ہے مسلمان کو خوش کرنا کر ہے اور فری میں آدمی امیر بھی کر سکتا ہے اور غریب بھی کر سکتا ہے نمبر بہترین نماز کون سی اللہ اور اس نے فرمایا افضل اللہ الصبح يوم في ساری نمازوں میں زندگی نماز اس نے پڑھا ان میں سب سے افضل نماز کون سی ہے جمعہ کے دن پذر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جمعہ کے دن پذر کی نماز کیسے پڑھنا جماعت سے ساری نمازوں سے عید کی نماز سے بھی افضل ہے عید کی نماز سے بھی افضل ہے فضر کی نماز جمعہ کے دن کیسی پڑھنا جماز سب سے افضل نماز ہے اس کو امام البیتی نے شوق امام میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے یہ ہوا دن کے اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں وقت کے اعتبار سے یہ تو ہوا ڈیلی کیا ہے ڈیلی کے حساب سے کون سی نماز بھی. سب سے افضل ہے بعد نماز اب دال جوف سلا ساری نمازوں میں فرد نماز کے بعد ساری نمازوں میں پرد نماز کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو رات کے اندھیرے میں رات کے ایک قصے میں جو کہ لیل رات کے بیچوں بیچ ایک انسان کا نماز پڑھنا ہے کون سی نماز ہوتی ہے وہ تاجل سارے نوافل میں سب سے افضل نماز کون سی ہے تاجل کی نماز جو ڈیلی ہوتی ہے جو ڈیلی ہوتی ہے روزانہ آپ یہ پڑھ سکتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے جگہوں کے اعتبار سے سب سے افضل کون سی نماز ہے سب سے زیادہ ثواب اپنے کو جمع کرنا ہے تو کون سی نماز ہے جگہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِي اِلَّا سب سے افضل نماز تمہاری وہ ہے جو تم اپنے گھروں میں پڑھو ہاں لیکن فرض نماز نہیں سوائے برض نمازوں ہوگی بس کا پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ ساری نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو آدمی کہاں پڑھے اپنے گھر میں تو معلومات اتنا کے لیے افضل کیا ہے گھر میں پڑھے دو فائدے ہیں اس میں اخلاق ہے اور اس میں تعلیم ہے بلکہ اس میں گھر میں نماز کے قائم کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ عورتوں کے لیے مدد میں آنا ضروری نہیں ہے تو عورتیں بچے گھر میں ہیں تو بچوں کو تعلیم ہے اور عورتوں کو تنبیہ ہے نماز کا ٹائم ہوا ہے آپ پڑھ کے میں آؤں. پڑھ لو جلدی سے نماز میں نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے تو یہ روایت سیمزی کی روایت ہے نماز کی صفت کے اعتبار سے افضل ترین صفت نماز کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل افدلسلاتی طول القنوز افضل السلاطی طول القنوز سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو سب سے افضل نماز کون سی ہے اچھے ایک دم ٹاپ لیول کی نماز پڑھنا ہے कैसे पढ़ना लंबी सूरत आदमी उसमें पढ़े अल्लाह का एहसान है आदमी बोलेगा छोटी ढंग से आती नहीं लंबी पढ़ना आदमी क्या कर सकता है नकल नमाज में कुरान का छोटा पहले तो लोग सोचे इतना बड़ा कुरान लेके कैसा पढ़ना उसके लिए कई इस तरह के स्टैंड और क्या क्या मुसीबतें थी अब यह डाल के मोबाइल निकाला आज मोबाइल के ऊपर उसमें व्हाट्सएप चेक न करें नमाज بولے ہاتھوں کا کیا نو بولا گیا اس لیے میں نے چیک کر لیا نہیں موبائل میں بھی آدمی آف لائن کر کے اس کو قرآن وہ سب اس میں ہے آدمی کھڑے کی لمبی سورت سورے بقرہ پڑھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے پڑے تو آدمی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے نوافل میں خاص کر کے کون سی نماز تعلق کی نماز ہے اور یہ منع نہیں ہے یہ منع نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے غلام دقوان یہ کرتے تھے بخار اس کو رواج کیا طالبان اور شاید اسے بھی کبھی فکوا ہے بلکہ ان کا پتوہ ہے کہ نوابل کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہی ہے کہ صرف نوابل میں اس کو کرنا ہے اس لیے کہ اسی میں ثبوت باقی میں نہیں ہے جی تو یہ معلوم ہے نماز کی صفت کے اعتبار سے روزہ بہترین کون سا آپ آف بعد رمضان الشہر رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے محرم کے مہینے کا ہے اس مہینے کا جو اللہ کا مہینہ ہے شاہر البا حایا ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزین کون سا آشورے کا لیکن بعد میں اخیر اخیر میں اللہ کے نبی ظاہر یہی ہے حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ کس کی, کی بیان کی ہاں آربا کے روزے کی اس لیے کہ اس میں کتنے گناہوں کا پتا ہوتا ہے دو سال ہے لیکن محرم میں ایک سال ہے ابن حضرت کہتے ہیں محرم کی نسبت پوسا اسلام سے اور اربا کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی افضلیت وزیرت اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ نسی کی روایت اسی طرح سے روزے میں وقت کے اعتبار سے افضل ترین روزہ کون سا ہے تکرار کے اعتبار سے افضل ترین روزہ کون سا ہے نبل روزوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل سیام سب سے افضل روزے رکھ اس کے روزے داؤدر سلام کے تھوڑا اپنے بھی مشکل ہے روزہ کیسا تھا سویا ایک دن روزہ رکھنا اگلے دن نہیں رکھنا پھر رکھنا پھر نہیں رکھنا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا رمضان کے रोजा रखना ہوتے نہیں से اور بڑے بڑے روزے होते नहीं آپ کے یہ آلٹرنیٹ روزہ رکھنا کب کرے گا آپ کے لیکن اگر آدمی کی صحت اچھی ہے اور آدمی مطلب کر سکتا ہے تو है سکتا ہے اس یعنی رکاوٹ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ آدمی روزے رکھ کے دواخانے میں نہ پہنچے تو ایسا نہ کرے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں سے سے یعنی نوافل میں سے اتنا ہی اپنے لیے اختیار کرو جس کی نبھانے کی تمہارے اندر طاقت ہو یہ نوافل کی بات کر رہا ہوں فرائض کی نہیں بولے میرے سے زور کی جمتی نماز اور اثر کی ہوتی مغرب بھی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ اختیار نہیں نواب اتنا لے جتنا تو نبھا سکتا ہے جوش میں آ کے آج کچھ لیا اور پھر اس کے بعد سوچا کیا غلطی کیا ہو رہے ہیں مسجد کی لی تعمی ہو رہی ہے جوش میں آیا بولا دو ہر مہینے <laughs> آگے کیا ہوا تھا مجھ کو کوئی یادوں تو نہیں ہوا تھا کیسا بول رہے پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ بہت یاد آتا اب سوچ رہا ہوں کہ یہ کر دے یہ معاملہ ہے گڈو کی بھی بنی پھر بیوی کا مسلان کیا کروں بیلی کیا کر کے کیا ہے شادی کے بعد سب سے بڑی دوسری غلطی ہے تمہاری <laughs> کیا معاملہ ہے جوش میں آ نہیں بلکہ آدمی اتنا کرے جتنا اس کے بس میں ہے کبھی کبھی قربانی بھی دے لیکن جتنی نبھا سکتا ہے قربانی دین کو بگاڑنے والی نہیں ہونا چا. قربانی دین کو بگاڑنے والی نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات قربانی دے دیتا کہ اس قربانی کے بعد اتنا اس کو جو ہے دین پورا خراب ہو جاتا اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تقوی میں ایک دم چھوڑ دیا اس اس اتنی اسی کمی اس میں تھی اب اس کے بعد جاب نہیں مل رہا حرام کا جواب اپنا لیا ایسا نہ کرے تو آدمی بعض اوقات تقوی کی وجہ سے کو بجور میں پڑ جاتا ہے عقل نہیں ہونے کی وجہ سے تو اسی لیے اللہ نے تو یہ رسیح کی روایت ہے ہجرت میں بہترین ہجرت کون سی آپ نے فرمایا افضل اف افضل المجا من اب دل مہاجرین تعالی جمان مہاجر کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر دین پر چلنے کے مواقع تلاش کرتے ہوئے ایسی جگہ کو چھوڑ دے جس میں دین پر نہیں چل سکتا ہے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر دین پر چل سکتا ہے مطلوب کیا ہے دین پر وہ گنا میں پھنس رہا ہے شرک کی وجہ سے حرام کی وجہ سے اس وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دے اور کہاں چلا جائے ایسی جگہ جہاں پر گنا سکتا ہے تو اصل مقصد ہجرت میں برائی کا چھوڑنا اسی نے کہا مہاجرین میں سب سے افضل مہاجرین وہ ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دے اصل ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دی اس کو امام متبرانی نے جہاد میں سب سے افضل جہاد کیا ہے جہاد کہتے کہ اس کو جہاد جی آد آتی لوگ تھوڑا سا سمجھ, سمجھ لاتے جہاد کی بات کو ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے جہاد اس دور میں بہت ہی زیادہ بدنام لفظ ہے جہاد اسلام کی ٹرمینالوجی سے نکلنے والا نہیں چاہے جہاد کو کتنا ہی بدنام کل وہ اسلام کو بدنام کریں گے پرسوں نکاح کو کریں گے اسلام میں جو ٹرمینالوجی ہے وہ قیامت تک بدلنے والی نہیں ہاں اس کا مطلب جو غیر مسلم یا مسلمان بگاڑیں گے اس کو ہم سدھارنے کی की کریں گے جہاد کا مطلب لوگوں کی جان کا دشمن بننا اور لوگوں کو قتل کرتے نکلنا یہ نہیں ہے یاد کا مطلب کیا ہے دین کے لیے کوشش کرنا کبھی وہ کوشش زبان سے ہوگی کبھی مال سے ہوگی کبھی ہاتھ سے ہوگی کبھی قلم سے ہوگی کبھی تلوار سے ہوگی کبھی کسی اور چیز سے ہوگی اس کو ہم اسٹرگل کہتے ہیں آپ بتائیے آج جتنے بھی ہندوستان میں جو ہمارے پہلے لوگ گزرے ہیں ہمارے باپ دادا میں انیس سو سینتالیس یا اس کے آس پاس उनको क्या बोलते हैं ये तो वो इच्छी उम्र इक्की कौन है फ्रीडम तो क्या आप फाइट करते फाइट करना अच्छी बात है ना आदमी आता होता चलो फाइट करेंगे अगर फाइटिंग नहीं करना चाहिए तो ये कौन है फिर फ्रीडम फाइटर है उसका मतलब क्या है आदमी फाइट का लफ निकाल देता उसे फाइटर का फाइटर है कौन से फाइटर है फ्रीडम फाइटर हमने फाइटर कैसा बोल रहा है उसको फाइट करना अच्छा नहीं لوگ نفل بدلتے نہیں اس کا غلط مطلب آپ صحیح کرو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرو دو. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی معصوم لوگوں کو قتل کرے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے آدمی اسٹرگل کرے برائی کے مقابلے میں آدمی اسٹرگل کرے وہ اسٹرگل کوئی بھی ہو سکتی ہے زبان سے ہو سکتی کرم سے ہو سکتی ہے مان سے ہو سکتی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے سب سے افضل جہاد کیا ہے سب سے افضل جہاد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں, سب افضل سٹرگل ہی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے معاملے میں اپنے نفس سے لڑے اصل جہاد تو یہی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیے وہ آدمی جو اللہ کی خاطر قتل ہو گیا اس کی زبان کی اعتبار سے شہید کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا شہید کیا اس نے ریاد کیا کہ نہیں یہ بھی جہاد ہے نا ایک جہاد کے قسم جنگ بھی جہاد میں جنگ بھی آتا ہے بات اور ڈر کے پولیس کو جہاد میں جنگ آتا ہی نہیں کون بولا آپ اسلام کی پوری اپنی طرف سے نئی تعبیر کریں گے نہیں جنگ بھی جہاد میں آتی لیکن صرف جنگ جہاد نہیں ہے سمجھ لی بات جنگ بھی جہاد میں آتی ہے لیکن صرف جنگ کا نام جہاد نہیں اپنے آپ سے لڑنا بھی کیا ہے جہاد ہے اپنے آپ سے لڑنا زیادہ مشکل ہم اس کی میں یہ بتا رہا ہے دوسروں سے لڑنے سے افضل جہاد کیا ہے آدمی اپنے آپ سے لڑے کیسا پکڑ کے کشتی لڑے اپنے آپ سے خائنا دیکھ کے نہیں اپنے نفس سے جہاد میں اسی لیے یہ نفس ہے جو آدمی کو جنگ کے میدان میں بھی نام اور عزت کے لیے لڑنے والا بناتا ہے اللہ کی بجائے ہیں. یہ نفس ہے جو آدمی کو شہید کروا کے بھی جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی بھی کہ جنگ کے میدان میں مجاہد بن کے جیارا پھر بھی بگڑا ہوا ہے اس نے اپنے آپ سے جنم نہیں کی لیکن دشمن سے جنم کر رہا ہے یہ آدمی ناکام ہے تو بڑا جہاد کیا ہے آدمی اپنے نفس کی باطل چاہتوں کو ان سے لڑے ہیں ان کو زیر کریں ان کو تعوے کریں شریعت کا ایسی چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیں جن سے اس کی بربادی ہے یہ قبرانی کی روایت ہے جس کو انہوں نے کبیر میں روایت کیا ہے نمبر اٹھارہ رکنا ہے کہ چلنا گھر پہ نہیں نماز کی رو ٹھیک ہے آخر میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں ختم کرتا ہوں بات قرآن کی سب سے افضل قرت کیا ہے قرآن کا سب سے افضل حصہ کیا ہے سب سے افضل صورت قرآن میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن کو جس کا نام کیا ہے الحمد للہ اس کا نام جو ہے بھی ہے اور اس کا نام الحمد للہ حب بھی ہے تو بعض صورتوں کے نام آیت کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. اس کو امام حاکم اور بےحصی نشان نے اسی طرح سے قرآن کی سب سے افضل آیت کیا ہے اب نکاب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، munzir, من اللہ اعظم. تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب سے آیتے ہیں ان میں سب سے افضل آیت کون سی ہے سورت کہتے زیادہ ہی جانتے ہیں ہمیں کیا معلوم ایو آیت کتاب اللہ کہا اے پھر سے جواب دو پھر سے سوال سنو کیا جو آیتیں اللہ کی کتاب کی تمہارے ساتھ ہیں یعنی تم نے یاد کی ہیں ان میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے, اللہ اللہ ہے؟ میں نے آیت پڑھ کے سنائی معلوم تھا لیکن ادب کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کا رسولی بہتر جانتا ہے تو جب دوسری مرتبہ مطلب پوچھا تو, تو واقف پوچھ رہے جواب دینا پڑے گا تو جواب دیا آپ نے میرے سینے پر کو تھپ تھپ اس طرح جیسے شہبازی جی کے لیے آدمی کرتا آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا ایسا اور مبارک مبار... یعنی وافق تم نے جواب دیا تو کیسا دیا صحیح جواب دیا تو اس سے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ لینے کی دلیل ملتی ہے مدرسوں میں دینی مدارس میں جو امتحان لیا جاتا ہے اس کی بھی ہے کہ طالب علم سے عالم اس کا امتحان لے سکتا ہے اور سوال پوچھ سکتا ہے اور صحیح جواب پر شابازی دینا بھی اس سے ملتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے طالب علم کی اگر وہ صحیح جواب دے دو آپ نے کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو تو یہاں یہ ابوداؤ کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے اور اسی کی طرح اسی کی کے الفاظ کے فرق کے ساتھ موسیقی بھی موجود ہے بہترین پناہ لینے کے کی الفاظ کیا ہیں بہترین اللہ کی سیکیورٹی پانے کے لیے بہترین چیز آدمی کیا کہہ سکتا ہے تعاون جس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عابس اے ابن عابس بہت زیادہ ہے آخری بات کہہ رہا ہوں میں نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا اے ابن عابس الا کا بِهِ اے ابن عابس سب سے افزر افزر ترین الفاظ جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کیا میں تمہیں بتاؤں بتاؤ کہ سب سے افضل ترین تحبز کیا ہے قل اعوذ برب البلق آپ نے کہا کیا آخری دو پڑھ کے آدمی اپنی سیکیورٹی اللہ سے حاصل کر سکتا ہے جن سے جادو سے اور ساری برائیوں سے سارے شرور سے جو بھی نے پیدا کیا ہے ہر پیدا کی مخلوق کے شر سے تو یہ دو صورتیں ہیں اور دیکھیے شر یا تو آدمی کے ظاہر کو ہوگا یا تو باطن کو ہوگا یا تو دنیاوی ہوگا یا تو دینی ہوگا یا تو ماتوی ہوگا یا تو بہانی دونوں قسم کے شر ہیں اب جادو واد کر کے آدمی کی تجارت اس کے رشتے کو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ قل کل فرق میں اس سے حفاظت ہے اور دین اعتبار سے شیطان دن میں سے ڈالتا ہے گو کرتا ہے بے بناتا ہے تو یہ اس بگاڑ کے لیے کیا ہے اللہ یہ دوسری صورت میں اس سے حفاظت ہے تو ظاہر و باطن کے شروع ان سے حفاظت کے لیے دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے آخیر میں دی اور انسان کے لیے اپنی حفاظت کا طریقہ بدلایا کہ تم حسد کرنے والوں کے شرط سے جادو کرنے والوں کے شرط سے یا اسی طرح سے تم کو بے دین بنانے والے شیطان کے شرط سے بچو اللہ نے بچاؤ آخیر میں ہم کو دیکھیے آخری صورت قرآن کی صورت ہے تو یہ دو صورتیں اگر آپ کی پڑھیں تو اس سے حفاظت ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا صورت عیم دو ہیں یہ دونوں صورتیں تو اس سے معلوم ہوا یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہیں صرف دعا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں صورتیں معلوم ہوا یہ دو صورتیں بھی کیا ہے قرآن کا حصہ ہیں یہ صرف بھی دعا نہیں اللہ کی طرف سے بلکہ قرآن ہے نماز میں پڑھا جا سکتا ہے اس کو امام النس نے روایت کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے کی اتنا کافی ہے آپ اگلے درس میں بچی ہوئی چیزیں دیکھیں گے کہ کیا چیزیں جو مزید افضل ترین ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ابو اللہ علی ابھی آزاد ہوگی اور دس منٹ ان انشاءاللہ اللہ آٹھ بج کے چالیس منٹ پر انشاءاللہ جماعت اللہ کھڑی ہوگی جلدی سے وزرت کے آ جائیں اور